دیکھیں ایک بہت بڑی بات میں آج کروں جس کو کہ امن خلدون نے بھی نہیں سمجھا اور دوسرے کیا سمجھیں گے اس کو امن خلدون جو مسلم تاریخ کا نمبر ون آدمی سمجھا جاتا ہے دیکھیں ایک بہت ہی بڑی بات یہ ہے جو آپ لوگ ان اسلام کی تاریخ میں ایک مارس مان سمجھتے ہیں اس کو سیلفی اور ہنفی مانس پانی سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام میں اصول دیا گیا تھا امرحم شورابن ہم کا یس اللہ سے نے اور حضرت بک حضرت نے شرعی نظام کو چلایا تو چار خلفہ کے بعد وہاں پر ڈی ہوا ڈی ہو کر کے بلوکیت گئی شرائی نظام نام ہے جمہوری نظام کا یعنی غیر خاندانی حکومت لیکن خاندانی حکومت آگے سے کہتے ڈائناسٹی اب دیکھیں معاویہ سے شروع ہوئی معاویہ کے کا بیٹا پھر پوری تاریخ یہاں تک بعض شاہ ظفر تک جتنے بھی ہیں یا سلطان عبد الحمی جو تھا ترکی میں یہ سارے لوگ جو تھے وہ ڈاشی چلاتے رہے یعنی بادشاہ کے بیٹا بادشاہ باد, بیٹا بادشاہ تو یہ بہت بڑا سوال ہے اسلام کی تاریخ میں جس میں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ کا ایک مائنس پوائنٹ ہے کہ خلافت چلی نہیں ملکیت آ گئی کسی نے لکھا ہے کہ خلافت اسلام میں صرف 33 سال چلی 33 تھری اس کے بعد بلوکیت بلکیت بلوکیت یعنی ڈانا سے آگی یہ بات اس طرح نہیں ہے اس طرح بات نہیں ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ اسلام کی تاریخ اخبار انڈیفرنٹ نہیں ہے اس کو سمجھیے آپ لوگ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تاریخ جو بنی ہے جو حاجہ سے شروع ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھی پھر صاحبان آگے بڑھا اس کو پیڑ ڈیوائنلی مینجڈ یعنی اللہ تعالیٰ تاریخ کو مینج کر رہا ہے اور اس کا سلسلہ شروع ہوا حضرت حاضرہ سے تو ایوری تھنگ واز ڈیوائنلی مینجڈ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے اسباب کو ابولش کیے بغیر انسان کی آزادی کو ابولش کیے بغیر ہسٹوریکل ٹریڈیشنس کو ابولش کیے بغیر اس کو مینج کرنا اٹس ہائیلی انٹیکیٹ پریکٹس اتنا پیچیدہ معاملہ یہ ہے کہ صرف خدا ہی مینج کر سکتا اس کو یعنی خدا کو یہ مطلوب ہے کہ اسلام کی تاریخ چلے اسلام کی تاریخ منقطع نہ ہو کیونکہ دیکھیے اگر ایسا نہ ہوتا جانتے ہیں کیا نقصان ہوتا آج آپ کے پاس قرآن نہ ہوتا قرآن اترا اس وقت جبکہ پرنٹک پریس نہیں تھا کمیکیشن نہیں تھا یہ سب کچھ بھی نہیں تھا ماڈرن ٹیکنالوجی نہیں تھی تو قرآن محفوظ کیسے ہو اس طرح کے حالات میں جہتی کتاب آئیں پہلے سب غیر محفوظ ہو گئی قرآن ایکسپشن ثابت ہوا کہ وہ محفوظ رہا وہ اگرچہ وہ بھی آیا اسی دور میں جس جی دور میں پچھلی کتابیں آئیں پچھلی کتابیں آئیں پرنٹنگ پریس سے پہلے ٹیکنالوجی سے پہلے اس کا بغیر محفوظ ہو گئی قرآن ایکسیپشنلی محفوظ رہا اگرچہ دوڑ بھی آپ دوڑ تھا لیکن محفوظ ہوگا تو یہ مریکل ہے کیوں مریکل ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو مینج کیا اس کے بعد اور اس کا قرآن میں ذکر ان الفاظ میں ہے کہ نہ نو نز نزکر الحافظ ہم نے قرآن اتارا ہے ہم اس کو محفوظ کریں گے اس کا معنی کیا ہے اس کا مطلب ہم تاریخ کو اس طرح بانش کریں گے کہ حرال میں محفوظ رہے وہ آیت سادہ نہیں آئے تھے یہ سادہ نہیں ہے تو اللہ تعالی حفاظت قرض کریں گے کیا فرشتہ بھیج دیں گے کیا کامت سے پہلے قیامت آ جائے گی اگر فرشتے آ جائیں کامر سے پہلے کامت آ گئی اگینسٹ دیچر اگینسٹ دیڈ کامت سے پہلے کامت نہیں آسکتی تو اللہ تعالیٰ کیسے محفوظ کریں گے قرآن کو وہ انٹیکیٹ مینجمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کہ انسان کا انسان کی آزادی کو اوائڈ نہیں کیا جائے گا اسباب کو اوائڈ نہیں کیا جائے گا ہسٹری چال کر ٹریڈیشن کو اوائڈ نہیں کیا جائے گا پھر کیا جائے گا اس کو تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے یہ کیا کہ قرآن کی حفاظت کے لیے چارج لے لیا ہسٹری کا میں انسانی الفاظ بول رہا ہوں کہ قرآن کی حفاظت کے لیے آپ لوگ نہیں جانتے قرآن کیا چیز ہے کوئی بول بھی نہیں جانتا آپ سے تو آپ خوشوام ہیں اگر جانتے ہوں تو قرآن کو سمپلی ایک ایک مقدس کتاب مانتے ہیں آپ لوگ جس کو کہ تلاوت کرو صاحب مل جائے یہ جانتے آپ یہ بالکل ہی قرآن کو اڈرسمٹ کرنا ہے یہ قرآن کتاب تاریخ ہے قرآن کتاب مستقبل ہے قرآن کتاب انسانیت ہے قرآن کتاب دنیا ہے قرآن کتاب آخرت ہے قرآن کتاب جنت ہے قرآن واحد کتاب اس سے ہم جان سکتے ہیں کہ واٹ از دا کراڈ تو قرآن کے بغیر ادھیرا ہے ہر طرف قرآن کو نکال لیجئے تو ہر طرف اندھیرے اندھیرا ہے انسان پیدا ہو جائے گا ادھیرے بھی گا اندھیرے مرے گا کچھ پتہ نہیں کہ کس نے بنایا دنیا کو اس کا نقش تخلیق کیا ہے ہم کہاں سے آئے ہیں کہاں جانا ہے وائز اوور پرزینٹ وائز آور فیوچر ہر چیز خبری کوئی بھی آتھینٹک آپ کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے قرآن کے بعد آتھینٹک ڈاکومینٹ قرآن کو آپ مانس کر دیجیے دیر نو آتھینٹک ڈاکومینٹ ٹو بلیو واٹ از دا واٹ دا کرشن واٹ دا پرپز آف کریئشن سب کچھ ادھیرا ہو جاتا ہے جی مسئلہ آتھینٹک ڈاکومینٹ کا ہے جو چیزیں ہیں وہ آتھنٹک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب تھا کہ یہ آتھیٹک ڈاکومنٹ جو ہے یہ محفوظ رہے کب تک جب تک پریس پر زمانہ آ جائے پریس کے زبانے تک کے اللہ تعالیٰ نے اپنے چارج ملے لیا تاریخ کو یہ سادہ بات ہے نہیں اس کو آپ لوگ بہت زیادہ کیونکہ پرنٹڈ پریس جب آ گیا تو کیا ہوا جانتے ہیں یہ قرآن اگر اس زمانے میں کوئی لے کے آتا مکہ مدینہ میں جب رسول اللہ تھے جانتے کیا ہوتا لوگ سمجھتے ہیں بھائی یہ تو ملیالہ والا نسخہ آ گیا کیسے اس کو ملیالہ کا نسخہ سمجھتے اس زمانے میں جو قرآن تھا وہ کہیں ہڈی پر ہے کہیں کھجو کے پتے پر ہے کہیں چھلی پر ہے، کہیں, ہے کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے یا دماغوں میں ہے اس وقت آسا چھپا ہوا قرآن لوگوں کو لگتا کہ یہ, یہ تو ملیالہ والا نسخہ آ ہے تو یہ, یہ ایک موجودہ ہے کہ اس وقت جب تک کہ یہ قرآن نہ آ گیا, تب تک اللہ تاریخ کو منیج کرتا رہا ہزار سال تک مجھ کر لیتے ہیں تاریخ کو تاریخ کو وہاں تک پہنچایا جب کہ ایسا قرآن وجود میں آ اب دیکھیں جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان ہزاروں سال سے پولٹکس کا ایک ہی ماڈل جانتا تھا وہ تھا بادشاہ پالٹیس کا کوئی دوسرا ماڈل ان کو پتہ ہی نہیں تھا بادشاہ یعنی ایک شخص کی حکومت ایک شخص کی حکومت ایک ہی ماڈل کو پتا تھا کسی کو پتہ نہیں تھا کوئی اور ماڈل ممکن ہے تو چونکہ میں نے ارض کیا کہ اللہ تعالیٰ ابالش نہیں کرتے ہیں مسروخ نہیں کرتے ہیں تو جب اسلام آیا تب بھی یہی ماڈل تھا یہ ماڈل ابھی ختم نہیں ہوا تھا تو مسلمان جو ہیں بیتبا عقیدہ تو اسلام میں داخل ہو گئے لیکن بیتبا اس کے ٹریڈیشن اسی دور میں تھے وہ اس فرق کو سمجھ گیا کہ جو لوگ یہ مال لائے مکہ و مدینہ میں وہ دین کے اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے تو اسلام میں داخل ہو گئے لیکن تاریخ کا دھارا بھی چلتا رہا تاریخ دھارا نہیں تھا ہسٹوریکل ٹریڈ سے وہ چل رہی تھی وہ تھی ببری بادشاہ خود قبائلی نظام میں آپ جانتے ہیں کہ چیف ہوتے تھے وہ بھی اسی کا چھوٹا ماڈل تھے قبائل کا جو چیف ہوتا تھا وہ بادشاہ کا چھوٹا ماڈل تھا منی ماڈل تو ٹرائبل چیف پھر کنگ پھر ایمپرر چھوٹے چھوٹے ماڈل تھے کہ قبیلے کا ماڈل جو تھا وہ چیف تھا اس کے اوپر کنگ ہوتا تھا اس کے اوپر امپائر ہوتا تھا تو بعض ایک ہی ماڈل تھا وہ یعنی شخصی بادشاہ اس بارڈر کی بنا پر ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ ڈیموکریسی لائی جائے ڈیموکریسی لائی جاتی تو کیا ہوتا ہے ابھی جو ہو رہا مشر وغیرہ میں کہ ہنگامہ ہنگامہ ہنگاما کیونکہ اس کے لئے ضرورت تھا کہ لوگ پولیٹیکلی اتنا زیادہ اویکنڈ ہو جائیں کہ وہ ایکسپٹ کر سکے ڈیفیٹ کو بادشاہ ماڈل میں ایکسپٹینس ڈیفیٹ کا کوئی کڑا نہیں تھا جو بادشاہ ہارتا تھا وہ پہلی کوشش کرتا تھا اس کو دوبارہ لڑکا مارے اس کو میں ایکسپٹینس آف ڈفیٹ کا کوئی کڑا نہیں تھا وہ ماڈل جو تھا اس... اس میں صرف جیت تھی جیت ہار نہیں تھی اس میں بادشاہی ماڈل میں در نو کانسپٹ آف ڈفیٹ جیتنا تھا اگر ہار جائے تو پھر دوبارہ اس کو ترکیب کر کے دوبارہ جیت حاصل کرنا تھا اسی ماڈل کے دوران میں اسلام آیا اسی ماڈل یہ ٹیریسری بریک ہونے کے لیے ابھی بہت دیر تھی وہ آ کر فرانس میں بریک ہونے والی تھی ہزار سال کے بعد تو چونکہ اللہ تعالی کو برک رسلی اس کو بریک نہیں کرنا تھا وہ تو ایک پروسیس کتنا بریک ہونے والی تھی وہ پروسس چل رہا تھا چل رہا تھا چل رہا تھا اس درمیان میں, میں ایک انسانی زبان استعمال کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے سیکنڈ چوائس لیا یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے لیکن انسانی زبان میں کوئی لفظ دوسرا نہیں فرسٹ چوائس اللہ تعالی کیا تھا کہ ایک ڈیموکریسی کے انداز میں من منتخب کیا ہوا ایک, ایک خلیفہ That choice was not possible. یعنی اگر اس زمانے میں یعنی ساتویں صدی میں آٹھویں صدی میں یہ کیا ہے تھا کہ جمہوری انداز میں ایک منتخب ایک خلیفہ چاہتے تو وہ پاسبل نہیں تھا کیونکہ وہ ماڈل موجود نہیں تھا دٹ ماڈل واز ناٹ پر جانتے تھے ایک ہی ماڈل کہ جو جیتا وہ جیتا ہارنے والے کو خانہ نہیں ہے تو اس ہسٹوریکل ٹریڈیشن میں جو ممکن ہوا وہ یہی تھا کہ ایک خاندانی بادشاہ اسلامی انداز چل پڑے یعنی اسلامائزیشن آف کنگشپ تھا وہ مسلمانوں میں جو چلا بنا بنا عباس میں دیٹ واز اسلامائزیشن آف کنگشپ وہی چل سکتا تھا کوئی دوسرا چیز پاسبل نہیں تھی تو دیٹ واز اے سیکنڈ چوائس کیونکہ فرسٹ چوائس پاسبل نہیں تھا فسٹ ولاس کا مطلب یہ تھا کہ ڈیموکریسی ہو الیکشن ہو کوئی منتخب ہو اب اس کو خلیفہ بنایا جائے تو دیٹ ماڈر واج پاسبل کیونکہ جو ہارتا ہو, وہ جھنڈا اٹھاتا جو ہارتا ہو جنڈا اٹھاتا ایکسپٹینس آف ڈیفیٹ کا ٹیر سے بنی نیتیں ابھی یہ بہت بڑی چیز ہے جو یورپ کر ہوئی ہار کو ماننے کا مزاج یہ بہت سینکڑوں سال کے بعد یہ بنا ہے تو جب یہ بنا نہ ہو یہ مائنڈ سیٹ نہ بنا ہو ایک ڈفیٹ کا تو اللہ تعالیٰ کو آبائش کرنا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ کے لیے سیکنڈ چوائس کیا تھا کہ وہ اسلامائز ورژن آپ آپ کنگ لینا تو معاویہ نے جو کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پلان کے مطابق تھا وہ اللہ تعالی مطابق تھا کیونکہ وہ ممکن نہیں تھا وہاں پر وہ یا بہت ساری کتاب لکھی ہے کھلا ہوا تو بول کے بالکل نو کتاب ہے کچھ جانتے نہیں وہ میں اس کو بالکل احمانہ کتاب سوچتا ہوں کیونکہ وہ جانتے نہیں واٹ از دا ڈیوائن پلان اپنے مائنڈ سیٹ سے وہ تاریخ کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں ماودی اور ایک دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں اپنے مائنڈ سیٹ سے تاریخ کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ڈسکور واٹ از دا ڈیوائن مائنڈ سیٹ اللہ تعالیٰ کا شاخلہ ہے اس کو ڈسکور کیجئے پھر آپ سمجھیں گے تو خلاصہ یہ ہے دیکھیے کہ اس کا جو زبردست قربانی دی اس کے نتیجے میں کیا ہوا درجہ ایمان میں لوگوں کے سامنے مل گیا درجہ پالٹکس میں نہیں ملا کیونکہ وہ سوشل کنڈیشن سے اس اس اس کا کا تعلق تعلق ہے سے, سے نہیں ہے سے نہیں بنتی پولیٹیکل ٹریڈیشن اس فرق کو سمجھیے پولیٹیکل ٹریڈیشن ویسے نہیں بنتی وہ سوشل حالات سے بنتی ہے اس فرق کو سمجھے آپ پولیٹیکل ٹریڈیشن جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ ویسے نہیں بنتی کہ ایک اتر گئی اور گھر سے وہ بن گیا وہ ایک وہ کسی کا کال بہت اچھا ہے اٹ ریکس ا لاٹ آف ہسٹری ٹو میک ا لٹل ٹریڈیشن اٹ ریکس ا لارٹ آف ہسٹری ٹو میک اے لٹل ٹریڈیشن تو ٹریڈیشن لمبے پروسس بنتی ہے یہ نہیں کہایت آ گئی تو وہ بن گیا یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ یہ بہت نازک بات ہے بہت امپورٹنٹ بات ہے پولیٹیکل ٹریڈیشن کے لیے لمبا سوشل پروسس چاہیے تو جبریل لا کر نہیں بنا دیں گے وہ جبریل تو صرف قیامت میں آ کر بڑھائیں گے اس سے پہلے نہیں تو اب اس وقت کیا تھا اللہ تعالی کے لئے صرف سیکنڈ چوائس پاسبل تھا فسٹ چوائس اویلیبل نہیں تھا تو سیکنڈ چوائس کیوں لیا گیا اسٹیبلٹی کے لئے اسٹیبل گورنمنٹ جو ہے بن نہیں سکتی تھی اس زمانے میں اگر ڈیموکریسی لائی جاتی تھی. جیسے ویسٹرن لوگوں نے آمکانہ طور پر ایکسپورٹ کیا ہے عرب میں تو کیا ہوا سب ڈیسٹیبلائز ہو, ہو گیا سب کچھ سب کچھ ڈیبلائز ہو گیا ارب ولڈ میں سے کچھ بھی نہیں آپ سمجھئے فرق ڈیوائز سمجھتے ہیں سب کچھ ڈیسٹیولا ادب استحکام کو دور آ گیا دیکھیے غیر مستحکم حالات میں قرآن محفوظ نہیں ہو سکتا تھا اس قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے استحکام درکار تھا پولیٹیکل استحکام اگر پولیٹیکل استعمال نہ ہوتا تو جو تدوین قرآن ہوئی جو تدوین حدیث ہوئی جو تدوین فقہ ہوئی جو تدوین تفسیر ہوئی تدوین تاریخ کچھ بھی نہ ہوتا صرف لڑتے مرتے رہتے لوگ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی وجہ سے یہ سب پاسبل ہوا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی وجہ سے یہ سب پاسبل ہوا اس کو آپ لوگ سوچتے ہیں یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کو ابن خلدن نے بھی نہیں سمجھا جی جو ٹاپ کا آدمی ہے کہ جو فوزا آ گیا تھا جو انار کی عثمان کے زمانے میں فرض کوئی باقی رہتی جی کچھ بھی نہ ہوتا حرد عثمان کے زمانے میں حیرت علی کے فوزہ آ گیا انار کی اسٹیبلٹی ختم ہو گئی تو کچھ بھی نہ ہوتا نہ قرآن بدوبن ہوتا نہ حدیث مدون ہوتی نہ فقہ مدون ہوتی نہ اسلامی تاریخ بدن ہوتی نہ عربی لغت ودوبن ہوتی یہ جی؟ کچھ بھی نہ ہوتی خا لڑ نہ مر کچھ سب کچھ تو یہ یہ ہے یعنی میں انسانی زبان استعمال کر رہا ہوں کہ خدا نے سیکنڈ چوائس لیا سیکنڈ چوائس لیا کیونکہ فسٹ چوائس جو ہے وہ اب اویلیبل نہیں تھا اگر فرسٹ چوائس لینے کی جاتی آتی وہاں پر الیکشن کروایا تھا فرض کے تو کیا ہوتا ہے فوزا فوجا مطلب ہے انار تو مستحکم سیاست کے لیے اسٹیبل پولیٹیکل سسٹم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سو کا چوائس لیا کہ ڈائناسی چلا دیا کہ معاویہ نے شروع کیا اس کو بات تک چلتا رہا وہ اس وقت تک یہ چلتا رہا جب تک کہ وہ ہوا یعنی قرآن محفوظ ہو گیا جب قرآن محفوظ ہوا جانتے اس ہو میں مطلب کیا ہوا حاجوجو میں بدھا دیے جیسے کیا آیا تھا وہ سب سب ان گڑک دیا کرتے ویسٹرن نیشن سمجھا جی جی ابھی مسلمانوں کے کوئی وقار ہے نہ کوئی حکومت ہے نہ کوئی کچھ بھی نہیں سب ختم یہ سب قرآن کو محفوظ کرنے کے لئے تھا اصل آپ لوگ قرآن کی اہمیت یہ سمجھتے آپ لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ ایک کتابیں تلاوت ہے تراوت کر لو اور پورا سرار طور پر جنت میں داخل ہو جاؤ یہ سب بالکل قرآن کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے ایک کتاب الہی کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے